اللہ سبح اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جس طرح پہلے رو فرض تھا یہ چند ایک دن ہے جن دنوں کا روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے اور روزہ فرض کرنے کا مت یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان آدمی پر فرض قرار دیا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ رمضان کا روزہ نہ رکھے رمضان کا مہینہ اگر اس کی زندگی میں آئے اور وہ رمضان کے روضے نہ رکھے تو اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا نہیں ہے مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریلِ امین نے سوال کی ہے کے ایک سوال اس میں یہ تھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام ان اللہ اللہ اللّہ وہ علم محمدن عبد و رسول ہُو و تو قیم الطلاء و تو ازکا و توسوم سبیلا کہ اسلام کہتے ہیں پانچ چیزوں کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کا اقرار نماز قائم کرنا یہ نہیں کہ نماز مجھ پہ فرض ہے بس ماننا نہیں اسلام کیا ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام جو بندہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ بس مسلمان ہے لیکن اسلام کا جو ایک اے, یعنی کہ انداز ہے اور اسلام نے جس آدمی کو مسلمان کہا ہے وہ وہ آدمی ہے جو یہ پانچ کام کرے گا ان میں سے ایک کام بھی اگر نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا اسی طرح عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ میرا مالک خالق ہے تو اس بندے کا اللہ پر ایمان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان بلا نہیں کہتے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حدیث وقد عبدالقیص بڑی مشہور روایت ہے بلو عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چند بندے تھے کچھ دن ٹھہر کر واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار کام کرنے کا حکم دیا چار کاموں سے منع کیا انہیں جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک کام تھا وحدہو حکم دیا کہ اللہ وحدہو لا شریک پر ایمان لے کے آئے پھر پوچھا حل تضرون مل ایمان و بلدہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا المان ایمان کیا ہے کہ اللہ کا کی توحید اور محبوت تو اور رسالت کی گواہی و تو کی نماز کا قیام و تو زکا زکات کی جائے گی وہ رمضان رمضان کے روزے رکھنا وہ اور مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا یہ پانچ چیزیں کسی بندے میں جمع ہو تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے ایمان کے چھ رکن ہے نا اللہ پر ایمان رسول و نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان تو جو سب سے پہلا رکن ہے ایمان کا اللہ پر ایمان اس کا معنی کیا ہے توحید و رسالت کی گواہی نماز قیام زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور مانے غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ رمضان کا روزہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر بندہ مؤمن یا مسلم نہیں بنتا پھر ابتدائی اسلام میں اللہ تعالی نے کچھ رخصت دی تھی کہ جو آدمی چاہتا روزہ رکھ لیتا جو چاہتا فجیا دے لیتا ایک اس کو کھانا کھلا دیتا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو پاتا ہے وہ رونا رکھے جب بھی بیمار ہے یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر وہ بات کے جنہوں نے گنتی پوری کر لے واعلذین یتیق له فدیت طعام مسکین اور جو آدمی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے لیں لیکن اگلی ایت میں اللہ تعالی نے فدیے والے قانون کو ختم کر دیا۔ فدیے والا حکم منسوخ ہو گیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے یہ سرچشمہ ہدایت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لہذا تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے فلی ہو وہ اس کا روزہ رکھے جو بیمار اور فائدہ تمن ایامن اوکھر وہ بعد کے دنوں میں رمضان کی گنتی پوری کرے جتنے روزے رہ گئے ہیں اس کے وہ پورے کرے یورید اللہ یوریدرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا میری ڈا تھا اور یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ تم تعداد رو کی پوری کرو چینی والا حکم اللہ تعالی نے منسوخ کر دیا صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ پہلے جو چاہتا ساما روزہ رکھ لیتا وہ منشاہ اف تارا جو چاہتا روزہ نہ رکھتا وہ ات عما مکان روزہ رکھنے کے بجائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتا پھر جب یہ آیت ناز ہوئی تو پھر ان کو کفارے سے منع کر دیا گیا وہ امیر بھی اور انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا جب صحابہ کرام یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تو اس میں حکم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں حتا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے مم حلی ایک آدمی بیمار ہے اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھ سکا کچھ عرصہ بیمار رہ کر یا طویل عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمہ سردی روزے ہیں اس نے روزہ رکھنا ہے لیکن فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فوت ہو گیا روز رمضان کے روزے نظر کے روزے کفارے کے کسی بھی قسم کے فرض روزے اس پر باقی تھے تو اس کے اولیاء اس کے ووڑا اس کی طرف سے روزہ رکھے یعنی مرنے کے بعد بھی میت کے اولیاء اور وڑا شاہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے تو یہ اہمیت اور فرضیت ہے روزے کی کہ مرنے کے بعد بھی میت کی طرف سے روزہ ہی رکھا جائے کفارے والا قانون ختم پھر اس کی فضیلت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما فی سبیل اللہ جو ایک دن کا روزہ فی سبیل اللہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں مجاہد اگر ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ کا اس کے تے سے جہنم کو ستر سال تک دور کر دیتے اور فرمایا من شاما رمضان احتساب جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لے بندہ رکھنے والا مؤمن ہو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے احتساب کرے اپنا گناہ ہو کی اللہ سے محافی مانگے نیکی کی اللہ تعالیٰ سے تبک طلب اور امید رکھے اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یہ رمضان کے روزوں کی اللہ رب العالمین نے فضیلت اور اہمیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا یہ مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل درآمد کرے اور روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جب تک زندگی رکھے ہماری ہماری زندگی میں جب بھی رمضان آئے تو اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کے رکھے کہ ہم یہ فریضہ ادا کرنے والے بنے اما توفیقی اللہ بلّہ علیہ تو